الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعالیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعالیک واصحابک یا نور اللہ میرے تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور اس سلسلے میں کلام رضا کو سنتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں آج جس کلام کو ہم نے سننا ہے سبحان اللہ اس کلام کی ابتدا ہی اتنی خوبصورت ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے مشہور و معروف کلام ہے امام عشق محبت آلہ حضرت نے پل سرات کا تذکرہ کیا ہے مگر بڑے نرالے انداز میں کیا ہے میرے بچیس کامی بھائیوں آئیے اس کلام کا پہلا شعر سنتے ہیں امام عشق محبت آلہ حضرت لکھتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجیے اتارو یعنی گزارو رہ گزر یعنی راستہ اور جبرعیل یہ فرشتوں کے سردار ہیں سید الملائکہ بھی انہیں کہا جاتا ہے یہاں مراد کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خوبصورت التجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ایسی نگاہ کرم فرما دیجئے کہ جب ہم پل سے گزریں تو اس طرح گزریں کہ پل کو بھی پتا نہ چلے اتنا ہلکا پھلکا ہو کر گزریں اس تیزی کے ساتھ گزرے کہ گزر جو ہے پل حالانکہ یاد رکھیے پل سے رات تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے لوگ گھبرا رہے ہوں گے چیخے مار رہے ہوں گے کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا مگر روایتوں کا مفہوم ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے اللہ جن سے راضی ہوگا بجلی کی طرح گزر جائیں گے التجا ہے کہ آکا پل سے اتاریے اس طرح گزار دیجئے کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے اور جبریلی امین کی ایک تمنا ہے روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ جبریلی امین نے یہ التجا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے یہ موقع دیجیے جب نبی پاک علیہ السرات والسلام کی امت پل سرات سے گزرے تو میں ان کے لیے پر بچھاؤں تو یا رسول اللہ ہم ایسا گزریں کہ جبریل پر تو بچھائیں مگر ان کے پر کو بھی پتا نہ چلے پل سرات کو بھی پتا نہ چلے نہ پل کا ہم پر احسان ہو نہ جبریل کے ہم احسان بند بنیں آقا بس ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہی کا احسان ہم پر ہو اور آپ کے صدقے ہم بڑی آسانی کے ساتھ پل سرات کو پار کر جائیں یہ امام اس کو محبت کے بڑے درالے انداز ہیں کہیں اس طرح گزرنے کی بات کرتے ہیں کہ پل ہی کو پتا نہ چلے اور کہیں لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کر میں نے گھبرا کر نہیں بلکہ وجد کرتے گزرنا ہے کیونکہ نبی یہ پاک اسی پل کے کنارے رب سلم امتی کی سدائے بلند کر رہے ہوں گے اللہ کریم کلام رضا کے صدقے ان مبارک اشار کے صدقے ہمیں بھی پل سرات سے بڑی آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے کیا خوبصورت شیر ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو ان سے بیٹے اسلامی بھائی بگلا شیر ذرا سنیے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھ لیجئے غمے روزگار سے مراد ہے فکر معاش دنیا کے معاملات کاروبار گھر بار کی جو فکرے ہیں غم روزگار ہے یہ فکر معاش ہے تو آگے لکھتے ہیں کھینچ لیجیے، نکال لیجئے اور اب میرے بھائی اس کا مطلب بڑا خوبصورت بنتا ہے کہ امام اس کو محبت آلہ حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں ارض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کے رنج و علم اور فکر معاش کا جو کانٹا میرے دل میں لگ گیا ہے یعنی میرا دل اب خیالات میں گم رہتا ہے ایسا کرم کیجیے دل میں جو کاٹا پھنس گیا ہے نا دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے اس کو دل سے میرے دل سے نکال لیجئے اور ایسا نکالیے کہ دل کو پتہ بھی نہ چلے جگر یہاں استعمال ہے دل کے لیے کہ ہم کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا بیسیکلی وہ دل کے ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میرے دل میں جو یہ دنیا کی فکرے گھر کر گئی ہیں آقا اس کو دل سے نکال دیجئے بس اپنا غم دے دیجیے اپنی محبت دے دیجئے سینا مدینہ بنا دیجیے تاکہ بس اب یہ دنیا کی فکریں نہیں ہوں گی تو بس آپ ہی کی دین کی خدمت میں زندگی گزاروں گا آپ کی سنتوں پر عمل کروں گا بڑی خوبصورت التجا ہے کہ بس دل سے جو ہے یہ فکرے نکل جائیں اور نبی محبت جو ہے وہ دل میں گھر کر امیر علیہ سنت بھی اپنے کلام میں کچھ اسی طرح کی التجا پیش کرتے ہیں نا دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو اللہ کریم ان بزرگوں کے ان مبارک کلاموں کے صدقے کے ہمارے دلوں سے بھی یہ جو غمے روزگار ہے یہ دنیا کی محبتیں دنیا کی فکریں ہیں آش یہ نکل جائیں کیا خوبصورت شعر ہے کاٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو چلی کے جگر کو اللہ اللہ بہت خوبصورت شعر بڑی پیاری یوں سمجھی حوصلہ افزا بات کرتے ہیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہاں فریاد سے مراد دہائی یاد کرنا پکارنا اور حال زار سے مراد مشکل حالات میں پریشانی میں تکلیف میں خراب حالت میں اور ممکن نہیں کہ خیر بشر خیر بشر تازہ نہیں تمام بشر میں سب سے بخیر والے برکت والے بڑے سید البشر کون ہیں ہمارے آقا علیہ السلام ہیں تو آلہ حضرت یہاں پر بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امتی نبی پاک علیہ السلام کو پکارے انہیں دعائی دے اور وہ مدد کو نہ آئیں وہ خبر گیری نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا آلہ حضرت ایک جگہ اور لکھتے ہیں نا آسیوں تھام تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے آکاط وسلام تو, تو مدد کرنے والے ہیں بلکہ نبی یہ پاک کی سیرت کو اگر پڑھیں ہم نے اشار کے شرح میں بھی یہ بیان کیا کئی حدیثوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں تو جانور فریاد کیا کرتے ہیں وہ اونٹ کی پکار سنتے وہ ہرن کی پکار سنتے نبی یہ پاک کی بارگاہ میں بہت سارے جانوروں نے آ کر اپنی اپنی فریادیں پیش کی آقا نے ان کی یوں سمجھی مصیبتوں کو دور کیا ان کی فریادوں کو سنا آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد نبوی شریف میں ستون نبی پاک کی یاد میں رویا لکڑی کا تنہ رویا آقا نے اسے سینے سے لگا لیا تو جو نبی پاک کا امتی فریاد کرے نبی پاک اس کی کیسے خبر گیری ناف کر فرمائیں گے یقیناً خبر گیری فرمائیں گے بس بات یہ ہے کہ دل سے پکارنا ہمیں نصیب ہو جائے بہت خوبصورت بات ہے اور ہم نبی پاک علیہ سرات والسلام کی بارگاہ میں ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ ہماری جو مشکلیں ہیں آج اس کلام کے سد کے ہماری اس پکار کو سنی اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائیے بہت خوبصورت بات فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو नहीं। नहीं خیر بشر सبحان اللہ میٹھی میٹھی اسلامی ذرا اگلا شعر سنیے گا کمال کی بات کی ہے اور شب مہراج کا تذکرہ بہت پیارے انداز میں کہتی تھی یہ براک سے اس کی سبک روی یو جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو اللہ غنی. کیا کہتے ہیں براکی سواری کا تذکرہ ہے جس پہ نبی سرۃسلام بیٹھ کر تشریف لے گئے تھے اور اس کی سپیڈ کا, اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں تک حدے نگاہ ہے، اینڈ آف دا آئی سائٹ ہے وہاں براک کا ایک قدم پڑتا تھا اتنی سپیڈ اس سواری کی تھی اور پھر سبک روی سے مراد یعنی اس تیز رفتاری Uh, یعنی گردے سفر سے مراد سفر پر جو بندہ جاتا ہے کسی جانور پر سوار ہو کر تو جو گرد اڑتی ہے جو گرد و غبار اڑتا ہے اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو براک جس تیزی سے جا رہا تھا نبی یہ پاک کو لے کر تو وہ تیز رفتاری خود براق سے عرض کر رہی ہے کہ دیکھو ایسے جانا اتنا آرام سے جانا کہ گردے سفر کو بھی خبر نہ ہو یعنی جو غبار اٹھے اٹھے بھی پتا نہ چلے کون گزر کر گیا ہے کیونکہ تجھ پر سوار کونین کے والی ہیں رب کے رب تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑی عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب بلایا تو کس شان سے بلایا ذرا سمجھیے گا مدری چل کے ناظرین جب کوئی گھوڑے پر بیٹھ جائے اور وہ گھوڑا اوپر کی طرف جائے نا تو سوار پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا برڈن پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے گھوڑا جب نیچے اترے اس طرح تو اب سوار آگی کی طرف ہو جاتا ہے تو علماء نے لکھا کہ رب نے محبوب پاک علی سلاۃسلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے تو براک کو یہ اسپیشلٹی یہ کمال حاصل تھا کہ جب براق اوپر کی طرف جاتا تھا تو جو پچھلے قدم تھے وہ بڑے ہو جاتے تھے تاکہ پیٹ جو ہے وہ سیدھی رہے نبی یہ پاک کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو یعنی اسی طرح اوپر کی طرف اٹھتا ہوا چلا جائے اور جب برا نیچے کی طرف اترتا تھا تو اس کے اگلے قدم جو ہے وہ بڑے ہو جاتے تھے تاکہ پیٹ سیدھی رہے اور نیچے اترتے ہوئے بھی محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو اللہ اکبر کیا شان سے بلایا نبی پاک کو ربل نے دوبارہ اس شعر کو سنیے اور سمجھیے کہ کیا پیاری بات گویا برا کی تیز رفتاری براک سے کہہ رہی ہے سبق روی کہہ رہی ہے کہ یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو محبوب کو خیال سے برکتوں کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ لے کر جائیے سبحان اللہ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبق روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو کہتی تھی یہ اگلا شعر ایک خوبصورت حدیث کی طرف خوبصورت دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو یہاں مرتضی مولا علی کرم اللہ تعالب کریم سے کہا جا رہا ہے اتی کو عمر کون ہے اتیک ہے حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اور عمر یعنی حضرت عمر کہ ایک بار نبی پاک علیہ نے مولا علی سے فرمایا تھا اے علی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ جنتی جنتی لوگوں کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں دو جہاں میں سردار ہیں دنیا میں بھی سردار ہیں اور جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے ان کے یہ دونوں سردار ہیں لیکن دیکھو انہیں بتانا نہیں انہیں ابھی نہ بتانا اللہ ہو غنی مگر یہ حضرت, عم حضرت علی رضی اللہ نے میں یہ حدیث میں اب نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بیان فرمائی لیکن یہ روایت جب ہم تک پہنچی تو کیا شاندار بات ہے اور اعلیٰ حضرت نے یہ پوری بات ایک شیر میں کمپلیٹ کر دی کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتزا کو عمر کو خبر نہ ہو دو میٹے میٹے اسلامی بھائیو اب جو اگلا شعر ہے اگر اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو درست ہوگا خوبصورت شعر اور جب بھی سنے ایمان تازہ کر دیتا اور کاش اس شعر میں جو التجا کی گئی ہے رب قریب ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کیا خوبصورت بات لکھی ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یہاں مراد کیا ہے شعر سے یعنی گما دے یعنی گم کر دے فنا کر دے ولا کہتے محبت میں یعنی اللہ سے التجا کی جا رہی کہ مولا مجھے ہمیں نبی پاک کی محبت میں ایسا فنا کر دے ایسا گما دے بس انہی کی یادیں رہیں انہی کے خیالات رہیں پھر کیا ہو کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں ہم اپنے آپ میں ہی نہ رہیں بس نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کر دیں دوسرے لفظوں میں یہ فنا رسول ہونے کی تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک کی بس ولا اور محبت ایسی عطا کر دے کہ اپنا آپ ہی پتا نہ چلے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ عشق والی باتیں اور بڑی خوبصورت التجائے ہیں اللہ کریم ان اس شاخوں کے صدقے اور بالخصوص امام عشق و محبت کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے بہت پیاری التجا ہے آئیے مل کر آپ بھی اس التجا میں شامل ہو جائیے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو لا اعلی حضرت ہمیں سکھاتے ہیں عشق رسول کیسے کیا جائے نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کیسے کی جائے والہانہ پن جو اپ کے اشار میں ملتا ہے وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں اے خارت طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے اے خارت طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کہ دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ اب خارت طیبہ سے مراد مدینے کا کاٹا دیدائے تر سے مراد کیا ہے میری آنکھوں میں اگر آ کر بسنا ہے تو میری آنکھیں تو, سب ہیں آنکھیں تو ہر چیز دیکھتی ہیں اور آنکھیں اس وقت غمگین بھی ہیں نم ناک بھی ہیں تو جب آپ یعنی مدینے کے کانٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے ذریعے میرے دل میں آؤ گے تو آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ تمہارے دامن کو بھگا دیں گے گیلا کر دیں گے تر کر دیں گے آپ کا کام آنکھوں میں نہیں دل میں ہے بغیر آنکھوں کو بتائے بس دل میں آ کے سما جاؤ ایسے دل میں آ جاؤ کہ دیدہ تر کو پتہ ہی نہ چلے بس آپ ہیں اور میرے دل ہے اور واقعی یہ بات مولانا حسن ردا خان صاحب نے اپنے اشار میں لکھی تھی خارے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا یہ, یہ کمال انداز ہے کہ مدینے کے کاٹے کو دل میں بسانے کی تمنا ہے یاد رکھیے کانٹا دل میں لگ جائے نا ایک طرف تو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کھیچنے کی التجا ہو رہی ہے کہ وہ کانٹا نکل جائے اور خارے طیبہ جو ہے وہ دل میں آ کر بس جائے اٹس امیزنگ یہ کمال خیالات ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے در کے کانٹے دل میں بسیں یعنی یہ کانٹوں کا مقام ایسا ہے یہ پیروں میں آنے کے لیے آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں بلکہ یہ دل پہ بساانے کے لیے ہیں کیونکہ نبی پاک کے در کے کانٹے ہیں کیا شان ہے اس شان کی دوبارہ سنیے شعر کو کیا لکھتے ہیں اے خارے طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کہ دیدائے تر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے اترے کلام کا سمجھ گئے ہوں گے اپ مقتائے کلام کا اعلی حضرت کمال کرتے ہیں اپنے مقتے میں اور اس مقتے میں تو کیا شاندار بات کی ہے لکھتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزارا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو پسر یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ بیٹے کو کہتے ہیں اولاد کو کہتے ہیں پدر سے مراد باپ ہے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا کوئی ایسا مقام بھی ہے معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی حامی نہیں ہوگا اور یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جب ماں بیٹے سے دور بھاگے گی باپ دور بھاگے گا کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا بس ایک ہی شخصیت ہوگی جو اپنے گناگار امتیوں متوں پر مہربان ہوں گے اور وہ ہمارے آکار اس رات و ہوں گے اسی طرح کی بات تو حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں بھی لکھا نا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا اور میرے اسلامی بھائیوں، حضرت فرماتے کہ وہاں کیسا منظر ہوگا گزرا کرے پسر پہ بیٹے پہ جو گزرتی ہے گزر جائے پدر کو, باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی روایتوں کا مفہوم ہے کہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ ابو جان آج مجھے ایک نیکی دے دیجئے میرا ایک گنا لے لیجئے میں بڑا پریشان ہوں مگر اس دن باپ منا کر دے گا ماں بیٹے کے پاس آئے گی تو بیٹا منع کر دے گا بڑا نفسا نفسی کا دور ہوگا مگر ایک ہستی ہے جو اس دن بھی کرم فرما ہوگی پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے پھر کیوں نہ ان کی اطاعت کی جائے پھر کیوں نہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے جنہوں نے ہمیں میشر کے دن بھی کام آنا ہے کیا خوبصورت بات ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہوا ہو گزرا کرے پیسر پہ پید اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین آپ نے سنا کتنا خوبصورت کلام ہے آئیے اس کلام کو اس سلسلے کو احتتام کرنے سے پہلے اس کلام کو ایک بات پھر نصر میں بھی سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کاتا میرے جگر سے غم کا۔ کاٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حالزار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہتی تھی یہ براک سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضا عتی کو عمر کو خبر نہ ہو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے اے خارے طےبا دیکھ کہ دامن نب بھیگ جائے یوں دل میں آ کہ دید تر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رزا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رزا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو رب کریم سے دعا ہے کہ واقعی ایسے ہی پل سے سے گزرنا ہم سب کو نصیب ہو جائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور کلام اعلی حضرت کا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی ان کچھ تشریح کرنے کی اس کے کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے سلو البیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم